تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جسنی دو دن میں زمے بنا اور اس کے ہمسر ٹھہراتے رہو وہ ہے سارے جہان کا رب